لینا مقابلہ کر لینا تم اپنی کتاب لے کے ہم اپنی کتاب لے کے گے اللہ پوچھنا کیا لے کے آئے گے نو جلدی بتاو عالمگیری کی اٹھائی ہوئی ہے ہم کتنے لکھائے تو ایک چھوٹی سی کتاب لے کے آئے ہم کہیں گے اللہ ہم وہ کتاب لے کے آنا چل رہا ہوں على جمال اللعائتهم خاصة متصدعا من خشية الله ولو اللعنة قرآن سيبت مع الجمال أو تستعط كل ما به الله وكتاب ليتعالي كم مردون ليس في تو زنباروزه فعاروك الفريق اسمين الشك قم بإخلاق اشعاد يوبي بطلعنا ہم کو ہم علی گے ہم کہیں گے وہ کتاب جو سہنسا نے ناسک تھی وہ کتاب ناسک کیچا کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آچا نے جنت کا ذکر کیا اور سمان کا تفات بھائی بعد میں جگہ ملنا جلتے کے جا کے مل لو ان لله انما لكم ثمانيه قذاش جلت قاذب عليه کوئی بابر کے جنگ کرو دے رکھنے والے محافظ تجرے کوئی بابر جہاد کے جنگ کٹانے والے محافظ گردن چکائی جمولے ہم نہ آکا کر اٹھائیے آپ کہیے کہ صدیق تو وہ ہوگا جس کو جنت کے دروازوں سے بڑھا جائے ہم کہیں گے وہ کتاب جسے اس نے ناطف کیا تو جس آپ کا سمندر جاتا تھا رات کا مح پڑتا کہ ابو را نے کہا اس دفعہ آکا کے دروازے پہ دبت کی میں نے پوچھا کون میں نے کہا ابولا فرمایا آتا گھر میں نہیں روایت آ رہی حدیث ابھی لہ رہا چاہتے نہ رہی جمع یہاں پہ خوشبو جس طرح سے کے سر پہ رکھا گیا وہ کتاب جسے اس کو نافذ کیا گیا جسے کے آٹھوں بربادوں سے پکارا گیا وہ کتاب جسے نافذ کیا جس کے بارے میں سورج میں عمر سے خوبصورت چہرہ کسی انسان کا لیں گے جس کو چرہرے کا علاق نے ایک مقام پہ کے ساتھ میں سما جنت کے مشارے دی اور ایک کیا اسلام؟ اگر آج کے اسلام کوئی ویسی نہ کرے تو ہم اسے جنت عطا پر بھاپت گا وہ کتاب جسے اس نے نافذ کیا کہ یہ ہم نے جس کے میں کہا خدا رکھ کر گن اس کو دے جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا سے محبت کرتا ہے ہم کہیں وہ کتاب لے کے کتاب تو بہت بڑی ہے لیکن ان سے پوچھیں کہ اس کو کس نے نافذ کیا تھا حضور نے رسالے کاغلات میں سید اس کا رسول اس کا اس کب سے آک کی لائیوری کتاب ایک پور پوری کائنات کی کتابیں ایک تنہا آکا کی لائیوری کتاب کا پوری کائنات کی کتابیں مقابلہ اور تم کہتے نہیں اس کتاب کا مقابلے کو بتاوا عالم بھی نہیں کر سکتا آ سکتا ہوں ایک شادی نے لکھا بلغل یہاں بلحال کر لو ایک عورت کو دیکھا پیشو کرمارا اس نے تمہاری وانائی دیتی تمہاری زیبائی دیکھی تمہاری بے دل کھو تمہاری بنائی دیکھی کہ بچے میری پیچھے میری بہنیں بھوسے بھی خوبصورت بھو آ رہی ہے کہ نا پیچھے پلٹا اس نے ہاتھ کے چپڑ مارا اس نے کہا آشک پھلتے تو پیچھے پلکنے کی زحمت گوارا نہ کرتے اور ہم ہیں نہیں ہے سکتے تم بیلتے قدم قدم تو تم کی سلامت اور اگر آ رہا ہے تو جو منظر اسکول میں نہ کرا کوئی کیسے ہے یہ کام نکاح سر کا نبی اللہ وہ ختمان من تھا لمکھا کھٹائی نہیں رقمیا مظلوم قتل نکاح ہر ایک کا مبرنگ من کلی ادل یعنی کہ قد خلفتہ عشرہ اس کو کھلے نہیں ستیت کال لم کرانی سے اس طرف پاپ پیدا ہوئے گویا رب کے پاس پڑے تھے تھے رب ایسا بنا رب ایسا ہی بناتا چلا ہمیں کس ہوتا ہے اتنا کم کروا پھر ان کے پاس ان کے بعد تم عجیب بھی اتنا سبھی لڑے دیکھا پھر ان کے بعد چڑاغی لڑا شو نہ رہی پھر ان کے بعد چارغ لڑکی نہ رہی مگر ادھر برا کہ نظر آئے جمرانے غصہ چاہا ہے اور جب تو پھر کائنات ہم اس کے سادو ہم اس کے نام لے گا غلام ہوں مخدوم اور ہو سیاسی ہو اشتر ہو, ہو. ہو. نہیں گا تو چند مارے نظام کا چلے گا اور کسی کا کتنا چل سکتا تمہیں تو, تو یاد نہ ہو چھٹا سب تم کو مشہور ہو ہم نے بھی سیاست چیز ہو تمہیں یاد ہے ہم نے بھی تھا پنجاب میں کوئی تنہا کمزور آواز تھی جو ایسے میں نت سے بنا کر گول گول لگا لو چلو کیا لگو کل میں لگا گا اور میں بھی لگاؤ گا آپ کو یاد ہے سوا گھنٹے کے لیے اٹھایا گیا چلے کریں چلوں کا مماز کے لیے کہا گیا بائی سیکل بھی نہیں چلا سکتے بائیسیکل ہم نے کام سے اس کا گاہ میں جماعے گا چاندے پاگل ہے پورانے ہیں میں نے کہا ایک دلایا میں موت کا ایک دن مقدس جمع ہے لیکن آج چاہتے انہوں نے کہا کرنا ہے جب آئے گا تو پچایا نہ جائے نیوز روم میں ہمارے سکتا ہے لوگ لوگ وہ آگے آگے چل رہا پیچھے نہیں ہم ساف ہے اسلامی نظام لو ہے تم لوگ تمہاری کچھ بتی اور نہ رہے سم کرائے منزل اسلام ہے مسلم منظر ایسا ہے اسلامی نظام جب تک ہمارے مسئلہ نانزل حج کا اعلان کیا ہے کیا اعلان کرے کہ شہید کا خون رنگ رہا ہے لیکن دیکھو کام ہے پریشان کرنا جانے کا ہم میرے کو بعد ہنور کو سمجھا دیتے بات تیری ساری مانگو کو خدا کرے آ جائے سب کرو ابھی تو بڑی اونچی کا کرتے تم بڑی احتیاط اسلامی نظام آئے اور ان شاء اللہ اسلامی نظام اسلامی نظام اسی کا اسلامی نظام اور نہ لا لانے والا یہاں سے جائے گا صحیح بات ہے ہم نے بھی باتیں کو ڈر بیٹھ کے لکھوانی چلا جی اختیار بھی کر لگو اس لیے تھی تو جائے قربانیاں اس لیے بھی تھی کہ تم مارے کا بڑا ہوا نظام آئے اور قربانیاں قربانیاں قربانیاں ایسی قرآن کے تاروخ میں جن کی مثال نہ ملے اور لگوں نے تو نام سنا ہم نے کو اپنی آنکھوں دیکھی تعلیم حرم ہو اپنی آنکھوں سے میں آپ پیچھے نہیں ہٹا کان گولی چلے گی چلا لو کنگا پلٹ جاؤ اس میں آپ محمد کے غلامی نے جہت پلٹنا نہیں سوچا گولی چلیے میری ماں نکلتے پیغام دے دینا گولی گزرا جس سیلے میں تم نے قرآن محسوس کیا تھا اسی نے آگے بڑھا پک رہا ہے کہا پلٹنا نہیں جانتے کیا دیکھو یہ تلپ رہا ہے خوشی سے پھینک رہا ہے اس قرآن تھا میرے سیری میں بھی قرآن خون کا پہارا پھٹا اپنی انصیب دکھوں سے دیکھا اس میں کہا جاؤ گے مردیاں تو کیا ہوا اسلام کا جھنڈا نیچے نہ ہونے کا ہے تیسرا میں اگر ہماری لغت میں ہوتے تو آسمان میں دیکھا انار کلی کے بازار میں دیکھا مکی مسجد میں دیکھا جاؤ آدم ان سے جا کے پوچھ لو گڑی چلانے والا گیا کھانے والے نہ قربانیہ دل کے نقص اب پیدا کے بار کر چہرہ ہے علماء کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ہم مالنا کی طرف بڑے ہو در سے رخرا کا خواتین کا تاجروں کا شہریوں کا آ رہا تھا گولی کری اور جما کے والا سو فٹ کا لمبا سم سینے کے خون کا سامان گیا میں پانچ کھڑا تھا, تھا. جلدی سے آگے بڑھا اس کے سر پہ اپنی گود میں رکھا آ کے کھولی کہنے لگا مولوی صاحب مجھے یہ تو بتلائی کہ رب کی رام میں جان دے رہا ہے یہ موت شہادت کی, کی موت ہے کہ نہیں قربانی شدت میں اس کی ہاتھ اٹھا دو میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے کہا مجھے بتلاؤ کہ میری موت شہادت کی موت ہے کہ نہیں میں نے کہا دوست بڑی شہادت کی موت شہادت کیسی آنکھوں سے میں نے جب تک محمد کا پرچم آج بھی اس زبان کی کھلیاں خدا کی زبان میں کہتا ہوں جاؤ اس کی قبر کو کھوسے تم سے پوچھ رہی ہے قربانی ہم نہیں پوچھ میں نے کئی دفعہ سوچا کیا فائدہ بات کرنے سے لیکن کیا کرو میرا حال یونان کے اراضیات کو ہاں ایسا ہے جس کا نام ضرور تھا اور جس کے رکھا تھا کہ کوئی زمین کی کیفیزات کے بارے میں گفتگو نہ کرے اور, اس نے کی اور کہا زمین چاند اور سورج کے گرد چھوڑ دی کمیشا نے کہا مجھے محتاؤ گرفتار کا کھلایا گیا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ضرور تم اس کی سزا موت ہے زہر کا پیارا لگایا وہ چھوڑ دو موت کو دیکھا کلیکٹر امران کے دروازے سے کیا رک گئے بادشاہ کا رک گئے کیا سلامت میں کیا کروں مجھے آدمی جنگ کی بنا پیسے ہمارے کیا خبر ہم کیا ہو رہا وہ میں نہیں دیکھا وہ ہو جائے ہو جائے ہم جانتی ہے ہمارے سرو پر اس, وقت اس, وقت اس وقت پر بچے چادر کی وقت ہمارے سرو پر نہیں آتی ہے ارے ہمارے تم اس طرح ہاتھ کی باتیں کر سکتے ہو تمہیں قربانی آیا میں رنگا مناظر کا علم تھوڑا بہت میں نے بتایا عربی کے ٹوٹے ٹوٹے لحاظ تم سے کچھ زیادہ ہی آتے ہیں چار بلانت کے معانی کے بہان کے منتق کے کو وہ میں بھی جانتا ہوں میرا اختلافی بات کرنے کو لکھنؤ لیکن میں کیسے کروں تو جب میں اختلافی بات کرتا ہوں اور پاکستان کو میں اس پرچن کو لگاتے ہوئے روحان روز کا قربانیاں یاد آتی ہیں جن خواب لو کی یاد رکھو میں ایمانداری سے کہتا ہوں. اس وقت تک کے لیے اپنے اختلافات چکا دو جب تک اسلامی نظام نہیں آ جائے چکا دو ہٹا دو ہٹا دو آ اسلامی نظام کے اختلاف کر لینا لیکن یہ بیٹھے تو اسی بات کیا کہ اسلامی نظام آ گیا پھر یہ سارے معاملے دوسرے کو چھوڑ کر بیان کریں گے پھر ہمارا ستارا یا رو! ڈے نہ ڈرو میں تاریخ عبد الخالی رحمانی سے کہوں گا کہ ٹیکٹر مت لائے نہ ڈرو آنے کو دوڑ اور وہ دن ہماری قسمت میں آنے کو دوڑ جو ہم دیکھیں کہ اس ملک کی پانچ کتاب میں پا ہے مجھے دیکھنے کے دے جب میں اپنی جان بیٹیوں کو اپنی پہلے میں رکھ کر آرام کے نام کرو ان کے محمد آ گئی کوئی میری بیٹی کی دور کر کے امان ہے پہن ہم کرے گا اور خدا پر آج اور آج تک تمہاری تاریخ میں وہ ان کو ہندا رکھا کہ اس کے ساتھ امانا بات ہو دیکھو وہ نے پچھلے دنوں پنجاب کے گورنر صاحب کو دور میں کہا تھا رات نے اس میٹنگ میں جنرل پواسا سنپا دی ہے میں نے ان کو کہا یہاں کا جو ہے اسلام کا نام ہے وہ جراثیم کے وہاں پہ نام تک جاتا پھر اور مرنے کا جذبہ رات کو ختم مرنے کا جذبہ جو اسلام سکھاتا ہے اس کو پورا مرنے کا مزہ اسلام میں آتا ہے کسی اور چوز میں آتا ہی نہیں چار پر بلائے اور پھر سمے بیٹھے وہ کروانا آتا ہوں سماج آپ کے سامنے ہم لوگ کہتے ہیں دیکھے پروانا ادھر آتا ہے یا جاتا ہے اور ہمیں کہا نہ ادھر آتا ہے پروانے بھی کے میں گاڑی کے سامنے لے کے گاڑی چل جائے گی کیا اگر گاڑی چل جائے گی تو یہ جسم ہٹائے نہ ہوگا کہ گردن نے چکنا سیکھا ہے جھکنا نہیں سیکھا ہے سر چلو گرد نے تین پرپور لاگو سب آدمی آئے یہ جس میں گولیاں چل رہی چل رہی ہیں تیاروں ہو مشری ہے لیکن پرا جل رہے ہیں لے کے جلانے چاہتے کا ہو کاتے جلے اور جلتا ہے تو عشق جلتا ہے جلتا ہے تو محبت جلتی ہے جلتا ہے تو جلتا جلتا ہے جلتا, تو جلتا, جلتا ہے جلتا تو نظریے یہ کہ ان کو جلال چلو گے اور اپنے آپ کو بچا کے چلو ہمارا ہمارے اللہ اما کیونکہ وہاں کا بڑا زمان تھا چھ مقبہ معافی مانگی اس نے ہماری تاریخ میں ہمارے گاؤں بارہ تیرہ سال کا بچہ تھا اس نے نہیں مانگی اس کے دل پورے ہو گئے مہینے کی سزا کی اس کو بعد مقابلہ گیا اور رہنے لگا کہہ رہے میری امی کہ نہیں گیا تو ما گیا ہے ہماری بیوی کہے گی امیر انتظار کر رہی ہوں چلا گیا وہ کہتے تھے ہم جاتے ہم آتے نہیں پروانے اسلام ہی کے اور وزیر ماشاء اللہ باقرے والے اب توان سے ان کو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہتے ہیں یار تم بڑے عجیب آدمی رہی پہلے ان انداریوں سے لڑتے تھے ابداری والے سے لڑنا شروع کر دیا آتی ہے شرط میں تو ان کو نہیں کہتا ہوں دوستوں جلدی کرو قیامت کی گاڑی سر میں کھڑی ہے جلدی کرو اسلام محفوظ کرو تم عمل ہو جاؤ اور نہیں تو پھر دیکھ لو تو ایوان حضارت اور ایوانے اثارت ہے وزیر اعظم کے گھر کے, کے درمیان اور چاول خانے کے درمیان دیوار ایک ہی ہے جو عمل دار سے نکلے تو دار چلے دیوار ایک ہی مجھے مطلب امید ہے ان شاء اللہ اسلامی مسلم لیک لوگ ہیں لائیں گے سب کہو نیٹ لوگ ہیں لائیں گے ان آئے گا اور نہ آئے گا کیا خیر اور دیکھنا یہاں پہ تمام کیا کرتے ہم کسی کو نہیں بنائیں گے ان شاء اللہ نکلیں گے اور نکلیں گے اتنا مطلب نکل رہے تھے نکل رہے تو نکل رہیں نکلے دے کہ نہیں نکلے گے اللہ سے دور اب وقت نہ ہے آپ الحمد للہ